الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي إلاه فلا مذل له ومن يذلله فلا هاضي لهم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده صلى الله عليه وسلم ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَالِدِينَ فِيهَا هُمْ رضي الله عنهم وردوا عنهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العزيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الاله وصحبه يا حبيب الله صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی الک و اصحابہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی الک و اصحابہ یا خاتم النبیین دندائے پروردگارم ہممد احمد نبی دوست دار چار یار ہم تاب اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت سلیمان خاص با غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اخس حسن کمال محمد است فاروق ضلع جاؤ جلال محمد است عثمان جائے شمائے جمال محمد حیدر بہار باغے خسال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت عالمی ہے جانے میں فی الاب ہیں رحمت اللہ ہے جانے میں فل لاب ہے منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل لاپ ہے اپنی جیسا ان کو کہنا گو غیر بو جال ہے اپنی جیسا ان کو کہنا وہ غیر بو جال ہے باعث تخلیق عالم نقد و حاصل رات ہیں تم دئے طوفان ایسیاں کیا ڈبوئے گی مجھے تم دئے طوفان ایشیاں کیا ڈبوئے گی مجھے آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل رات ہے۔ جنہوں نے ناز لکھی ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں سید ہیں ہمدم ہی سید ہیں وہ کہتے ہیں شیر ہمدم درج شیریں ہے مگر کافی نہیں شیر ہمدم شیرِ درج شیری ہے مگر کافی نہیں وہ بیاں ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہیں وہ ایک شیر ہے اس میں کچھ پنجابی کا بھی دخل ہے لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گا لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گا انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرکتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر اقبال کہ جی گھر بیٹھے ٹنگا کمی جان ہوئے ہوئے جلوسے جا گے تو اتے کی ہوئے گا اقبال کہ ایسے مار پرے گولی ایسے مسلے اے یہ منافق بندے کا کام ہے جہا جی رسول اللہ میدان ہے وہ تک نہیں چل سکے جہبین جی مواز ہے وہ نارج کی دور کمال دی جی گل ہے من شےتا سالے من شیتا جہی ایسی گل کرنے ہو تی اعلان کرو ایسا کرو کس طرح جنگ چھڑو کہاضر ہوں بدر منافق منافع آدمی انہوں ترجیحات ہی اور آدمی امام امبیا گزل ہے تموک سے جہا منافقہ مسیح بنا دیتی حضور کدھر جا رہا ہے منافک کا رخ کہڑے پاسے۔ اس واسطے سان انہوں نے گرد ہی کوئی نہیں جڑے رسول اللہ مولانا حضرت مرد ذکر نہیں کریں گے کیا حضور سے نہیں شامل ہوا گے کیا رسول اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوئے حضرت مرزا مظرے جانے جانا بڑی عجیب گل کی وہ سنو تے اس بعد ٹھنڈے ٹھار ہو جاؤ گے کدی زندگی تصور نہیں آئے گا کہ جناب رسول اللہ ذکر نہ شاید منائی تے پھر پتہ نہیں کی ہو جانا ہے انہا فرمایا خدا در انتظار حمد مانیس اور درتظار چشمے جناب رب منتظر کوئی نہیں کہ میری عبادت کرے کوئی تے رسول اللہ منتظر کوئی نہیں کہ ساڑی کوئی محفل سجاوہ کیا بابا جی رب دی عبادت تے کرنی نا تے حضور دی تعریف بھی ہونی انہوں نے کہا چپ مولوی پہلے میری گل سمجھ پھر اگے اطراض کرے محمد حامد حمد خدا مداح مدح مصطفی بس, بس جی ربادت رب کرنے کا تے حضور دی بیان کرن تے رب کا تے جڑا کرتی ہو خوش نصیب ہوئی جی ہم نہیں کرے نہ کرا دے عشق جہاں ہوں اقبال کنٹا پختہ ہوتی ہے اگر مسلے اندیش ہو عشق ہو مسلے اندیش تو ہے خام ابھی اقبال کاندھا اکل نفے نقصان دے سودے سوچ دی بھائی اتے نفا ہونا ہے نقصان ہونا سوچے کہ نفا کتنے ہونا ہے نقصان کتنے چبلا مار دوں کوئی نہیں چبل ہی مارنا ہے چبل ہی بندہ جہاں اپنا فیصلہ ہے سلاح ادیبیا کے مقام سے حدور نے معاہدہ لکھا میں محمد رسول اللہ بخاری شریف موجود ہے ہوں عشق کی میں گل کر حضرت حضرت بنے کا حضور دی تھوک نو اپنے چہرے جسم سے مل کے دس درمایا میں سدھی کے اکبر ہونے کے باوجود حضور دی تھوک اپنے چہرے تلنا ہوں ویل سمجھو سی یہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی نے کہا، کیا دا منظر کہ محمد محمد جلے ایمڑا مارنے کا مقابلہ کرنا میں بڑے بڑے گیا۔ میں جو مظر کدھر نہیں ویکن کی امت اتنے تک رہے تو کامیاب ہے اسی واسطے امام سنت و ملت فرمائے حضور دے پیرا دے ناخنا تک حضور دی امت نو رکھو بھائی شریف چڑیا گول آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کو دیکھا کہ وہ سینہ تان کے کڑیا میں خیر ہے بڑا آکڑے ہو تو. طبیعت تیری ٹھیک ہے آسمان میں کیا خیر ہے جناب آج بڑا جناب این بڑے پھلے ہوئے ہو. اعلی حضرت فرماند نے آسمان بولیا جناب تہن نہیں پتا میرے تے چند چڑھیا اعلی حضرت فرمان ہوئے دل اپنا بھی شہدا ہے اس ناپونے پاپ اور رسول اللہ دا ناخن نکتے رہے چند بن گئے پا پر اتنا ایس کرخل فرمایا چند سے فلا کسول اللہ کے ناخونے پاؤ قربان تیر یہ چند ہے کہ نہیں جیمایا فلن والی لڑکی جی. چپ کر کیا جا ایے تک حضور کی امت رہے صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حضرت فرماتے ہیں سمجھ کوئی آئی کوئی فرماتی بڑا دین پڑیا تھی مقام رسول سمجھ نہیں آیا سنڈ. امام احمد رضا بریلوی کی کہنے ایویں کوئی انی عقیدت تھوڑی من کھڑیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بزم سنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہس چھوٹا سا اتردان ہے. میںربار سے نہیں آدر فرماندین میں خوشبو گل چیڑی میری فکر فکر ہوا جی ایسی پیٹی فکر جناب ہے جی ایسے تھا ایسے کہ ہوا سنا امام احمد رضا بریل تو فرق ہے نہ امام احمد رضا وکالت کی جگڑا تو لوگوں کا رسول میں گل کر سنیا بڑا جلدی پھیل رہا خاص کر کے حضرت امیر معاویہ کے بارے لوگ بڑی تکلیف آڑی تکلیف آئی امام حسن جانا یا امیر ماویہ جانا کسی نے کوئی تکلیف جناب صحابی رسول کے بارے جناب کرسی عدالت بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے عمر بن عبد العزیز اہل سنت کے نزدیک پانچویں خلیفہ راشد تھے عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا جناب عمر بن عبد العزیز افضلن یا امیر معاویہ آپ نے فرمایا جاے تو کی گل کی تھی عمر حضرت امیر معاویہ نے حضور نہ جہاد کیتا نا جس گھوڑے پہ بیٹھے اس دی ناک کی جڑی مٹی والی نا عمر بن عبد بڑی جناب لاہور کا مطلب ہوا حضرت ابو بکر ابو بکر بھی کور حضرت بھی ہمارے سردار اور ان پر فجار نہیں مارج سیاستیاد سیاست گئی گ سنت جماعت ہوتے لیکن ہمارے سردار اور ان پر نمائندہ بیٹھا سیکھا مطلب مولی صاحب کے تقریر سٹ کے آ گیا میں کن نپ کے پڑھیا دی بزرگ فرمایا کن نپ نپ لیا بالکل میرا خیال کیا مطلب تین تلاقی ایک تلاقی ہونی چاہیے ایک, ایک جناب کا جی زنانی بٹھا دیتی ایک جناب بجٹ ٹوٹا بول بھی جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا جی ہو جہاں کے بلا لب دیں جناب ہاں جی مولانا صاحب آپ کا خیال ہے کہتے آپ بھی ٹھیک کہتے آپ بھی ٹھیک کہتے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریب تو بعد ہمارے <سؤال> اور ڈاکٹر ایسے پیدا ہو رہے ڈیڑھ گھنٹے تقریب تو بعد نہیں پتا چلتا سن بھائی سے پاس کھڑو کے گل کر رہا گلام ہے رسول اللہ کی عزت کی گل کر آبرو کی گل کر ایک گل یاد رکھو ایسے جب میرا گھوڑا بے لگام ہو گیا نا تو یہ حضور تو دعا میرا گھوڑا اپنے واسطے نہیں ہے حضور کی بات آئے تو اپنے گل نہیں بھی حاڑا لگا پیچھے پچھے گھوڑا جائے پیچھے گھوڑے کے سینے چواز پیدا ہوئی رسول اللہ نے مور کے ویکا پرما امت آپ صحیح فرما تجھے آگے جانے کی اجازت ہے اللہ تیرے ساتھ گوڑا بجے ناممکن ہے مامکن عشق کسی کو پوچھ کے نہیں چلتا کہ جناب آپ کیا فرماتے ہیں مولا علی نے حضور نے فرما میرا لکھیا نام مٹا دے حضور فرمان لکھا نہ عشق آج مومن ہوشک نہ ہوشک ہو نہیں سکتا اور عشق رو نامکن ہے ماممکنس اقبال کہ جس ساری دنیا کہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اسک کر کے وکھا دکھا د فرما اللہ ہم ہو کا بعد حضور علی توڑا نہ نہیں مٹا تے اے کی بات ہے حضور فرما رہے ہیں مٹاؤ تو کہ جی میں نہیں مٹا سکتا حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ ام المومنین نو ملن گئے تو بیٹھن لگے رسول اللہ بستر تے تے اوناں فورن خاب دیتا بیٹھی خاب دیتا حضرت ابو سفیان اج مسلمان نہیں ہوئے اوناں کہے بیٹی یہ بستر میرے مطابق نہیں ہے میں بستر دے لائق نہیں آہ سبحان نرم بات یا گرم بات نرم پالیسی یا گرم پالیسی حضرت حبیبہ اگر تم نے ابھی بھی سنیا نو نو گل کر محلے دار رشتے داریاں نے دیں قربان جما نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا ورگا اور نہ کوئی ہویا اور نہ کوئی ہوسی نہ چارہ یاراں ورگا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا وہ کیا بیٹھ سکے جو سراغ لے کے چلے بیٹی اپنے باپ نو کی کہندی فرما ان تا امرون مشرک نجل سن ان کہ اے نہیں کہ جناب دے لائے کے بستر نہیں فرمایا بستر رسول اللہ دا تے تو ایسا میرا پیو میں جڑا پلیت وی ہے تے مشرک وی ہے تو اس بستر تے بیٹھ کے وے سن نرم بات کے گرم بات لو جی اقبال کی کہندا عقل صفاق دستو صفاق کر اے گل بڑی بڑی اقبال کہندا جی صفاق ہے نا او صفاق تر دمانا ظلم نہیں دوسرے مانے پی جی لگے, لگے نا تیرے تیر صحاب آباد سن بھائی یہ سارا تلہا لے گیا اے ہاتھ بھی شل ہو گیا رخ رخ امام دے گل سمجھ آئی دیو ہو ہوش دی جناب تو زیادہ لگی ہوئے, ہوش ہوئے خون, خون ہوئے حضرت اللہ, سبحان اللہ حضور ازور سامنے کھڑے نہ تیر تل کی سرد میں قربان ہوں تے جدو صدہ تیر آوے تے پھر آگے چیرہ کر دیں حضور بج ہی لوجہ کل وکاؤ حضور تو آڑے چیرے والا تیر آسکتا میرا چیرہ آزر ہے تو آڑے تے قربان ہونے سا جدو ہوش آیا تے گل کی کی تے اے نہیں کہ اوہے میرے بچے کدھر گئے میرا مال کدھر گیا اوہے لٹیا گیا میدانے ہو تے چنگا نہیں سی خبردار رہنا ہنج میلاد النبی کے جلوس میں بڑے خطرناک مسائل پیدا ہو گئے حملہ ہو سکتا ہے لہذا خبردار ہونا یہ بھی گل ہے گل نہیں تھی جڑے والی اگر میلاد النبی کے جلوس پر فائرنگ کرنے والوں پلی مولانا نورانی نے انیس سو میں مستفا آباد رائے وینڈ کے کا ہے اسے تقریر کر دیں فرمایا اسے دو بندے شہید کی پیسے نا نارے رسالت ہوتے تین نورانی صاحب نے تقریر کر دیں فرمایا اندرون ملک والے بھی سن لیں بیرون ملک والے بھی سن لیں اگر نعرے رسالت لگانا اس دھرتی پر جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے کیسی بات اور یہ جرم ہم سو بار کریں گے سرے بازار کریں گے نہیں بلکہ وقت آیا تو سرے دار کریں گے تو میلاد النبی کے جلوس پر فائرنگ کرنے والے سن لیں اگر میلاد النبی کا جلوس نکالنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے ڈرے بیٹھے تو کوئی ٹیکہ لگیا تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے, رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے ارے کراچی بالکل مطلب جی اتنا ہو گیٹوں تیتا کیتا نے کہا اپنا خون دے گئے ہوں سن خون کی لاج رکھنی تو کوئی ڈرن جکن والی بات نہیں ہوئے گا ستم کرے درا ہونا راجماجما ہم جاجما سا نہ کیا نہ بچو اور ایمان پیدا ہوئی جناب کوئی ڈراوے مومن تیزی پیدا ہویا جناب کوئی نہیں کچھ نہیں ہونا رسول اللہ دے دے دل دیش کے خوب تر تر لمبی آل و سلام میں گل لگا عمر بن عبد ال عزیز کی یہ کہ نات پڑھنی چاہیے یا نہیں یہ پاکستان بنے رسول اللہ کو ڈیلیا گل ہے کوئی پاکستان بنے گا بس اس تو اگلی گل ہی کوئی نہیں ناد پڑھنی چاہیے کہ نہیں میں اون اس واسطے ہر بندہ بھکھا بھوکھیا دے سارے پیو اکٹھے ہوئے نہ بجلی نہ پانی نہ گیس نہ امن نہ سکون نہ غیرت نہ ایمان نہ شرم نہ ہیا ہر چیز کا جنازہ ملک چ نکلے جا رہا کیوں آؤ میں عمر بن عبد العزیز کے زمانے اٹھن سوبیا تو زکات مڑ کے آ گئی کہا ہیں؟ گل نہیں جی سیاسی بات نہیں کرنی سیاسی بات کیوں نہیں کرنی سیاسی اتنی جی سیاست نہیں کرنی حضرت امر کی سیاست کی گل تو کرنی نا جدو ایران فتح ہوا نا حضرت نے حضرت مقام تو ملیا کہ رب تو علاوہ ویکن کوئی نہیں سی لیکن کسے سپاہی نے سوئی بدیاتی نہیں کی تھی حضرت امر نے جد پڑے فرمایا میری ریاست اتنے دہانتدار لوگ مولا علی پیچھے سن حضرت رکھا پر ما روی گل ہے بدیا حضرت عزیز اپنی بیٹی, بیٹی گھر ہوئے اپنی بیٹی نواز نو دیتی تے بیٹی نے گل نہ سنی منہ اگا ہی رکھا بعد چ اپنی بیوی نیا میں اپنی بیٹی بلایا تین میری گل ہی نہیں سنی تو انہ دی بیوی کہ گرے بان پٹے ہوئے منہ صاف, صاف کردیا لیکن اتنے دن ہو گئے پیاب نہ روٹی کھا رہی ہیں بادشاہ بیٹیاں بادشاہ دیا نواسیاں سن اے اسلام گھر ہونا امر بن ابد الزیف کے زمانے گل دی حا نے میں عمر گیا فرمایا کون ملن والا بندہ نے نہ لکھ کے حضرت عمر بن ابد الزیز آب نا کو نات کی لکھ کے بھیجی فرمایا انا بن فردت میں کفل مصطفیٰ عادت کماتا نتل ابل امرحا بیا حسن حسنما ردی اور میں مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں میں اس کی اولاد میں سے ہوں جس نے رسول اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی آنکھ کو قربان کر دیا تھا لیکن حضور نے پہلے نال زیادہ سونی کر کے آنکھ واپس لوٹائی فرمایا میں آنکھ تیرے لوٹنے کی کیا بات یا رسول اللہ آپ کے لوٹانے کی کیا بات اے میں جملہ اگلا کہنے لگا میں ایک گل یاد رکھنی ہوں حضرت عمر بن عبد العزیز سرکاری فرمان کی جاری کیتا ایک ہے کہ حضور کی ناد پڑھنی چاہیے یا نہیں ایک عمر بن عبد العزیز طور پہ اعلان کیتا۔ اے ناد سنن تو بعد فرمایا سلیہ توسل علمت فرمایا لو میری ریا میں اعلان کر دو میری سلطنت میں جو چاہتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز اس کو جلدی جلدی ملا کرے اس کو چاہیے کہ وہ حضور کی ایسی نعتیں لکھ کر مجھے بتایا جائے جی یہ ہمارے حکمران جس کو نعت کی پریشانی ہو ناد کی پریشانی ہو، امام الانبیاء علیہ و وسنا کی ناد کی پریشانی ہو اس ملک کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا اور اس ملک کے اندر میلاد النبی کے جلوس پر فائرنگ ہو کہ جو ملک امام الانبیاء کے نام پر حاصل کیا گیا حضور کے جلوس جو رسول اللہ کی ولادت کے لیے نکالا جاتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس میں یہی کرتے ہیں نا کہ وحسن امن کلم <سلام> ترقد تو نہیں باجمل امن کلم <سلام> تن نساؤ خلک تمبر کل بن کاننا کا قد خلک تما تشا ماں فقد الماض مسلم دن و ماں مسل <سلام> ہوں یومل یکلامن من نا حب نبی محمد محمد اور کیا نجیب آب ترین لمنس میں حضرت کابن مالک کہ جب بھی رسول اللہ نے ہمیں مشکل وقت میں بلایا تو ہم فوراً حاضر ہو گئے وہ متا یوناد نا تا و متا نرل قومات فینا نالت قربان جامع صحابہ لکھن سلام اوون امام علی سنت مجدد دین و ملت نے کیا بات کہی آپ نے فرمایا ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود کیا بات امام نے تو کوئی گال ہی نہیں کی تھی جس نے چپے کوئی تکلیف فرما ہوئے مسلمانہ کبھی بھی حضور کے بعد ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت تو حالت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود آگے جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں حضرت بلال کابی چھاتے کوئی سوچ سکتا ایک بال کہنا وہ پرانے چاپ جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن تارے رفو حضرت بلال کابی چھاتوں سے چڑھے گی نہیں نہیں بولے میں حضرت عمر عبداللہ بن امریکہ شاعر بڑیاں بڑی کر کرتے حضرت شاعر آیا واہ بلال ہے اس کی کیا بات ہے فرمایا فرمایا میں اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام میں اقبال یہ رسول اللہ کے فیض عام ہے سکندر ذل کر پوری دنیا تے حکومت کی تھی نا نہ کوئی نہیں لگا دنیا بلال بلال ہو رہی آخر کیوں ہو رہی تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا سے اور سگانے بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں کیا بات اتنے تک ماہ محمد رضا رہے تو چٹا علم ہو جس طرح پاس ایک چڑھی کرنی جناب جی وے چیڑی ایجن جی کردی چٹاقی علم ہوئے کرتے رہتے جی ماں محمد رجا بچے کیوں مطلب پہلے تو کہیں رضا... رضا... سن لے رضا کے جیتے جی پہلی بار آلہ حضرت ہج کے گئے واپس آ کے نات لکھی خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تیرے کوچے سے رخصت میں کیا نہال کیا, کیا. تے اخر تے کہندے یا الہی سن لے رضا کے جیتے جی مولا نے سگانے کوچہ میں چہرہ میرا بحال کیا یا اللہ تی سن لمی احمد رضا حج کی کرنا تیری مرضی تو قبول کر یا نہ ایک گل دا تو گوہ رویں کہ رسول اللہ نے گلی دے کتے احمد رضا دا نہ لکھ لے تے ہے تھوڑی بات اے امام پھر پھر محبوبے سبحانی دی طرف آئے سے در در سے سے مجھ کو نسبت بھی محبوبے سوبانی پیش سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت جناب تھی اندر بیٹھو گھر باہر بیٹھے گھر کی نسبت کی نسبت گھر احمد رضا نسبت یہ ہوں کسی پریشانی نہیں ہونی چاہیے امام احمد رضا جانا یا بابو بھی سب مطلب بڑے عالم تھے تو آپ نے کیسی بات فرما دی ہے میں نہیں فرما دی یہ اللہ حضرت نے خود فرمائی ہے بعض لوگ ایوے حاضہ ہو جانا مطلب اپنا تکوے کا تکوے کا حضا نہیں ہونا چاہیے اے امام احمد رضا اے رضا کسی سگے تحبا کے پاؤں بھی چوم تم اور کے اتنا دماغ لے کے چل اے اعلیٰ حضرت اپنے بارے خود گلیں کیتیاں کوئی نہیں اعلیٰ حضرت کے بارے کی کہ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کی فکر ہو گئے تو سنا یار گل تو بچ ہی رہ گئی ماحبت میں سنا زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار اشت خل چھوٹا سا کردان ہے اعلی حضرت کہتے ہیں جب میں رسول اللہ کی زلف کی خوشبو کی بات شروع کی تو میری فکر کہاں تک پہنچی اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو اس فکر کا کروڑواں ایسا فرما دیں وہ تو امام احمد رضا کی بات ہے نا بھائی وہ کہاں کوئی پہنچ سکتا ہے اسی تو لکھ بار ادھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں جمعے گل کرنے میں صدر صاحب نہ ناراض ہو جا سیکٹری صاحب میں نہ ناراض ہو جا حضرت آپ ایسی گفتگو کیوں کرتے اچھا جی دین دے ٹھیک تو لا لا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنی نہیں آتی تو مولوی رہنمائی کرنی کہ ہم نے کیا جمعے پر گفتگو کرنی ہے رسول اللہ نے ہماری ذمہ رضا فرما اللہ و جامن امام نے تو مسیط نہ جامن ہے امام کا جامن کوئی حضور نے سانو فرمایا امام نے اس دی دیئے کہ حق آئے گل آئے کرے کمیا گے جماعت رسول ٹو دی غلامی اختیار کر ظالما یہ پیر شاہ صاحب فرمان یہ صورت شالہ پیشے نظر رہے وقت نظار روزے عشر اشر قبر تل تھیں جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد اے خدا دا خوف کر تمام آنا وفا کر تے پاسے چلے ہوئے اپنی جماعتوں کے پیچھے حضور دا کلمہ نال وفا کر پھر دیکھ ملتا ہے کیا کیا, کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ اور کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دے آخری بات امام اہل سنت کیا فکر کیا آپ نے اسی فکر کو اپنا رہے ہیں میری گل اگر میں خلافی شرک ہوئی ایسی بات نہیں کی تھی؟ میرے کو سختی ہوئی ہے خاطر ہے میں اس کو اگ میں کیا اتنے جا کے اگلیاں گلا میں اس کو بعد کدی نہیں آگے گل کی میں تصور کرنا پیشاب جہاں بھی جی داخل مدینہ پاک کے اسا یہ پیشابیاں اسا اور کیا حضور دے بارے گل کر سکنے چلےو جے امام الانبیاء علیہ تحیت و صلا پوری امہ اعلی حضرت نے کیا بھائی ایک عقل اللہ نے دیتی ساری مخلوق نو ایک عقل اللہ نے دیتی اپنے نبی نو ہن جڑی گل ایک بھجے ٹوٹیا بندے او تیری تے عقل نہیں رسول اللہ دی اعلی حضرت فرمانے ساری مخلوق دی جڑی عقل ہے نا ایک طرف ہوے تے رسول اللہ دی فرمان ساری مخلوق دی عقل دی نسبت حضور اے بھی نہیں کہ جس طرح ریگ ریت دی ریگستان تے عقل ہی کوئی نہیں تمام گلا کرنا تی سوچا تص کے گلا کرنا کوئی آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اقبال دی دی سارا دین حضور بھی ذات میں داڑھی اس واسطے کہنا کہ بعض لوگ کہتے اکبال نے داڑی نہیں رکھی مگر نہیں رکھی تو جرم کی ساتھ رکھنی چاہیے ایسا کوئی اقبال دا کلمہ تھوڑا پڑے اقبال اتنا ہی ہے ادور تو غلام ہے بس گل بات سمجھ آئی یہی تو گلمان گمر استاد ہے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ ہق سے لیا گیا ٹھیک ہے بندہ وہ ڈٹے خواہ جائے گا بندے ڈٹے خواہ پوچھل گیا پوچھل تو ہے کہ پوچھل کتنا سارا بدم سناائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہارِ ہس پھل چھوٹا سا اطردان ہے فرماتے ہیں میری فکر کہاں پہنچی کہ آٹھوں جنتوں کی خوشبو مل کر امام الانبیاء کی زلفوں کی خوشبو کے مقابلے میں وہ شیشی بنی جو داتا صاحب چھوٹی سی بکتی امبر زمین عبیر ہوا مشکر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے حضرت جس اعظم پاکستان ایک جگہ تقریر کرے تو انہوں نے خدمت کوئی نہ کی تھی نال مولی صاحب کہنے لگے حضور انہیں ساری عزت ہی کوئی نہ کی تھی فرماست اللہ مولانا یہ تھوڑی بات ہے کہ انہوں نے سٹیج سجایا خود نیچے بیٹھے اور ہمیں اوپر بٹھا کر رسول اللہ کی تعریف سنی اس بڑھ کر ہماری کیا خدمت کر دی حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی ساڑھے بزرگ کے ہو جائے سر اپنی مسجد کی خود صفائی کر رہا ہے دوپہر کے ٹائم کپڑے بدلے ہوئے سید نعیم الدین مراد آبادی صدر اللہ فاضل. سڈے استاد مولانا محمد رشید صاحب فرما دیتے ہیں اس بر تین بندے دلیل صدر الفاظ صدر الشریع اور آلہ حضرت میرے گل کرنی تے تین بندے کا نام لے کے بندے جی سیدنا فرمایا مسجد کے سین میں بیٹھو ابھی آ جاتے ہیں یہ نہیں کہا کہ میں سید نیم الدین مرادآباد مسجد دیا ٹوٹیاں سارے چیزوں صفائی کے پگڑی شریف بند کے سین چلے گئے فرمایا مجھ کو کہتے ہیں نعم الدین مراد آباد ہمارے اخلاق کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں مسجد امام صاحب ٹیڑا پہ ہو تو موزم ہے میں علامہ صاحب نمازم پڑھا نال مسالہ بھی سیدا کر خدا دا خوف کرو دن حضرت فاروق آزم نے حضرت ابو عبیدہ بن جرا نے جب کہ کپڑے پائے ہو جی سونے پانے تو یہ بندے عزت اے ہو جی سی تک حضور دی امت عبرت بن فرمایا ازان اللہ اسلام, اسلام تے دے حضرتر دے تلوار سے لکھے بدنا بندے عزت ہونی پچھے ہٹنا اور وارو لا میرا لکھا جی پیچھے ہٹے انسان تعالی اپنے ابیب کے سد کےانا غلام غس بگدادی جتنے بھی روفا کا اللہ انہوں برکت دے اچھی جی آمین کبو اجے لطف آیا اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں دے برکتیں دے اور اس کالج کو جو ان کے ارادے ہیں اس کے اندر انہیں کامیابیاں عطا فرمائے اور جتنی بھی ظاہری باطنی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے انہیں محفوظ فرمائے اور جتنے بھی حاصین ہیں بخیل ہیں اور دل میں کینہ بغض رکھتے اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو صاف کر دے اور سب مل کر اہل سنت و جماعت کا ہم کام کریں باغ میں شکرے وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا واخر دعوانا الحمد رب اللہ.